فمعی یا مِنَ الصَّالِحَاتِ اور جو کوئی اچھے عمل کرے وہو مؤمن اور وہ مؤمن بھی ہو صرف اچھے عمل کا ذکر نہیں وہ مؤمن کی شرط بھی ہے کہ اس کا عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے وہ جہاں تک نمازوں کا تعلق ہے تو منافقین حضور کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز پڑھتے حضور کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے قرآن بھی پڑھتے تحجد بھی پڑھتے اور بہت سارے کام کرتے مگر چونکہ ان کا عقیدہ درست نہیں تھا وہ منافق ہے فلاں کو ایسے لوگوں کی کوششوں کی بے قدری نہ کی جائے گی انہیں نیکی کا سلا ضرور دیا جائے گا وہ انا لہو کاتیبون اور بے شک ہم ان کی نیکیوں کو لکھنے والے ہیں وہ حرام ان علاقین آلک نا ان لا اور حرام ہے اس بستی پر جسے ہم نے ہلاک کر دیا کہ وہ نہیں لوٹیں گے ان لا یار بے شک وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے اس کے ایک آسان معنی مفسرین نے یہی بیان کیا کہ جو ہلاک ہو گئے اب دوبارہ ان کا لوٹ کر آنا یہ حرام ہے ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا میں واپس یہ زندہ ہو جائیں حت یہاں تک کہ ادا فوتی ہت یا جو اور جو کھولے جائیں گے حدیث پاک کے مطابق وہ دیوار یا ماجوج گرا دیں گے اور دنیا میں آ جائیں گے تو یہ قیامت کا قرب ہوگا اور پھر یاجوج ماجوج کے آنے کے بعد اور ان کے ہلاک ہونے کے بعد پھر دنیا کی زندگی بہت کم باقی رہے گی اور پھر قیامت آ جائے گی وَهُم من کل حید اب یون <يَنسِلون> یاجوج ماجوج وہ لوگ ہر بلندی سے حدب کے معنی بلندی ہر بلندی سے اتر رہے ہوں گے یہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے اور پوری دنیا میں پھیل جائیں گے وقت رد الحق کو سچا وعدہ قریب آ گیا دن بدن دن ہم قیامت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں فعیدایا شاخ سوتن اب سورین کا فرو اس قیامت کے دن کافروں کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی یا وہی کافر کہیں گے ہائے ہماری بربادی ہائے افسوس قد کننا فی غفلت بے شک اس دن سے ہم غفلت میں تھے ہم غافل تھے کبھی قیامت میں اٹھنے کی ہم نے تیاری اور اس کی سوچ اپنے دل میں برقرار نہ رکھی اس سوچ کو پیدا نہ کیا بل کنہ ولیمین بلکہ ہم ضرور ظالم تھے گناگار تھے ان بے شک اے مشرکوں اے بت پرستوں تم وما تعبدون من دون اندونلہ اور وہ بھ جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر حسب جہنم سب جہنم کا ایندھن ہے سب کا ٹھکانہ جہنم ہے سب جہنم میں ڈالے جائیں گے بتوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا مشرقین پر افسوس کاری کرنے کے لیے کیونکہ یہ بتوں سے محبت کرتے تھے تو جب اپنے بتوں کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھیں گے تو اور زیادہ انہیں افسوس ہوگا ان تم لہا واریدون اے کافروں تم ضرور اس جہنم میں داخل ہو گے لوک ی ما ماں وردوہ اگر یہ بت تمہارے خدا ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے وہ کلون فی خالدون تمام کے تمام جہنم میں ہمیشہ رہیں گے لہم فی ہا ظفروں وہ فی ہا لا یسما ان کے لیے جہنم میں ظفیر ہوگا یعنی چیخنا چلانا ہوگا مار کھاتے رہیں گے چیختے چلاتے رہیں گے وہ فیح لا یسما اور اس میں وہ سن نہیں سکیں گے یعنی جہنم کی آگ کا ایسا شور ہوگا خود جہنمیوں کی چیخ و پکار ایسی ہوگی کہ کسی کو کسی کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی جبھی آیت کریما نازل ہوئی کہ اے مشرق و تم اور تمہارے جھوٹے معبود جہنم میں ہوں گے حالانکہ لفظ ماں موجود ہے اور لفظ ماں بے جان چیزوں کے لیے آتا ہے مراد پتھر کے بت ہیں تو مشرکوں نے شور مچایا جان بوجھ کر وہ عربی تھے جانتے بھی تھے اس کے باوجود انہوں نے جو عربی پر مہارت نہ رکھتے تھے انہیں بیوقوف بنانے کے لیے شور مچایا اور کہنے لگے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھتے ہیں یہودی حضرت عزیر کی پوجا کرتے ہیں اور بعض مشرقین فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں تو قرآن میں تو ہے کہ مشرق کو تم اور تمہارے جھوٹے خدا سب جہنم میں جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ پھر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عزیر اور فرشتوں کے بارے میں کیا حکم ہے تو فرمایا گیا کہ یہ جو لفظ ماں ہے یہ بے جان چیزوں کے لیے ہے اس سے مراد وہ بت ہے جسے تم نے خدا سمجھ لیا یہ بتوں کی مذمت ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے اور جہاں تک اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا مقام و مرتبہ تو بہت بلند و بالا ہے اشاد فرمایا ان الدینہ سبقت لہم من السنا بے شک وہ اللہ کے نیک بندے جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ اللہ کے نیک بندے ہیں انبیاء ہیں فرشتے ہیں اولیاء ہیں اگر کوئی ان کی پوجا کرتا ہے انہیں خدا سمجھتا ہے خدا کا بیٹا سمجھتا ہے تو وہ پوجا کرنے والا جہنم میں ہوگا مگر یہ اللہ کے نیک بندے انبیاء اور فرشتے ان کے شرف سے پاک ہیں الا مبعدون یہ لوگ جہنم سے دور رکھے جائیں گے یہ جہنم کے قریب بھی نہیں جائیں گے کیونکہ ان کا کوئی قصور ہی نہیں وہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں لا یسما حسی وہ جہنم کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے جہنم ان سے اس قدر دور ہوگی حسیس بھنک کو ہلکی سی آواز کو کہتے ہیں بلکہ فرمائیے تو اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جو وہ چاہیں گے اللہ تعالی انہیں عطا فرمائے گا یعنی بتوں کی مذمت ہے اللہ کے نیک بندوں کے مقام و مرتبے کو قرآن نے بیان کیا اب جو بتوں کو بنیاد بنا کر اللہ کے نیک بندوں کی توہین کرے وہ تو مشرقین مکہ کے نقش قدم پر چل رہا ہے وہ مشک ان فم خالدون اور یہ اللہ کے نیک بندے ان تمام چیزوں میں ہوں گے جو ان کے جی چاہیں گے خالدون ان دل کی چاہتوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہاں تک ان لوگوں کو نصیحت ہے کہ جو یہ شور مچاتے ہیں نادان ہیں قرآن پاک کو سمجھتے نہیں ہیں جب وہ قیامت کا ذکر آتا ہے اور جب وہ قیامت کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بڑے سے بڑے ولی بڑے سے بڑے نبی اس وقت اللہ کے عذاب سے کاپ رہے ہوں گے ندب اللہ نظالے قرآن کیا فرماتا ہے قرآن نے نیک بندوں کا ذکر کیا فرمایا لا یا فضا ال اکبر وہ بڑی گھبراہٹ انہیں پریشان نہ کرے گی بڑی گھبراہٹ سے مراد قیامت کا منظر ہے قیامت کی ہول نہ کیا ہے اللہ کے نیک بندے اس گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے قرآن تو یہ فرمائے اور کوئی اللہ کے نیک بندوں کی توہین کرے تو نور قرآن سے وہ منور نہیں ہے لا یا زون الفضا بڑی گھبراہٹ ان نیک بندوں کو رنجیدہ نہ کرے گی غمگین نہ کرے گی بلکہ یہ نیک بندے جب قبروں سے نکلیں گے تو فرمایا و تتا لا فرشتے ان کا استقبال کریں گے فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور فرشتے کیا کہیں گے ہادا یوم کم لدی کن تم اے اللہ کے نیک بندو آج کا دن تمہارے لیے ہے یو تمہارا دن ہے جیسے کہتے نا آج کا دن میرا ہوا یعنی آپ کے لیے کامیابی ہے آج کا دن تمہارا دن ہے یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا آج تمہارے لیے جنتیں ہیں بشارتیں ہیں اور اللہ کے نیک بندے عرش الہی کے سارے تلے چین سے ہوں گے یوم نتو سما کا توجل لی یوم نت وس دن ہم آسمان کو لپیٹ لیں گے جیسے سفات ہوتے ہیں کاغذ ہوتے ہیں انہیں پھیلایا جائے تو کس قدر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں انہیں لپیٹ لیا جائے تو تھوڑے سے ہو جاتے ہیں تو فرما اس طرح ہم آسمان کو لپیٹ کر انہیں فنا کر دیں گے جب قیامت واقع ہوگی کا توجل لب سجل اس فرشتے کو کہتے ہیں جو نام اعمال لکھتے ہیں تو جس طرح نامائے اعمال لکھنے والے فرشتے نامائے اعمال کو وہ لپیٹتے ہیں یا جس طرح کاتب اپنے کاغذات کو لپیٹ کر رکھ دیتا ہے اس طرح ہم آسمان کو اور ساری کائنات کو لپیٹ کر پھر فنا کر دیں گے کما بدانا ابالا خلقن نعید ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہے جن کے لیے بشارتیں ہیں اور گناہ کا بھی ذکر ہے عقل مندانہ سمجھدار وہی ہے کہ ایسا راستہ اختیار کرے کہ جب وہ قبر سے کل قیامت اٹھایا جائے تو فرشتے اس کا استقبال کر رہے ہوں اور اسے جنت کی بشارت دے رہے ہوں اس کے لیے ایک پاکیزہ زندگی گزارنی ہوگی اس کے لیے محنت و مشقت کرنی ہوگی اس کے لیے نفس کو کچلنا ہوگا شیطان کی باتیں ماننے سے دور بھاگنا ہوگا اس کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہوگا کیونکہ اتنی بڑی جنت اور اتنا بڑا مقام حاصل کرنا ہے تو اتنی ہی زیادہ اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی دنیا کے اندر جس ڈگری کو حاصل کرنا ہے جو ڈگری جتنی زیادہ اہم ہوگی اتنی ہی اس کے حصول کے لیے زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے تو ہمیشہ کے لیے جنت ہمیشہ کے لیے راحتیں اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے دنیا کے اندر کوششیں کرنی ہوں گی اور نور قرآن پاک سے منور ہو کر قرآن و حدیث کے مطابق بزرگان دین کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی وادن یہ وعدہ ہیں ہم پر یعنی ہم یہ وعدہ ضرور پورا کریں گے انا کنہ فائلین بے شک ہم ضرور یہ کرنے والے ہیں بادری اور بے شک ہم نے نصیتوں کے بعد زبور شریف میں لکھا اندا یری سوہا عبادی اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے زمین سے مراد جنت کی زمین ہے جنت کے وارث صرف نیک لوگ بنیں گے ان نفی خادا بے شک ان تمام باتوں میں ضرور نصیحتیں ہیں اس قوم کے لیے جو اللہ کی عبادت کرنے والی ہے یہ باتیں پہنچانے کے لیے کافی ہیں ان باتوں کے بعد اب انسان کے لیے نیکی کی راہ پر چلنا انتہائی آسان ہے جب انسان کے ذہن میں کوئی بہت بڑا مشن ہو تو چھوٹی تکلیفیں اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی جس کا مشن ہے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں گا تو مجھے یہ فوائد حاصل ہوں گے وہ رات کو پوری پوری رات پڑھائی کے لیے جاگے گا بھی شادی اور دیگر تقاریب میں وہ نہیں بھی جائے گا کھانے پینے کی احتیاط کرے گا کم سونا کم کھانا کم بولنا اپنی تفریحات کو قربان کر دے گا ساری تکالیف برداشت کر لے گا صرف ایک ڈگری کی وجہ سے تو جب اس قدر بڑا مشن ہمارے سامنے ہو تو پھر دنیا میں محنت مشقت کرنا اور اللہ کی یاد کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے ہما ارسل کا اللہ رحمت اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اللہ رب العالمین ہے اور محبوب قریب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیسا مقام مرتبہ دیا کس قدر خوش نصیب ہے وہ جو اپنے اس پیارے نبی کی سنتوں کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ سمجھے جو حضور کی تعلیمات پر زندگی گزارے حضور سے محبت کرے حضور سے عشق رکھے حضور کے تصور میں گم رہے اور پھر وہ کس قدر خوش نصیب ہوگا کہ حضور اس سے راضی ہو جائیں اور مرتے وقت اسے اپنا دیدار کرا دیں تو حضور تو رحمت اللہ عالمین ہے رحمت کی بارشیں برس رہی ہیں ہے کوئی آگے بڑھ کر ان رحمتوں کو حاصل کرنے والا عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے اور آپ سے محبت کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنا قرب بھی دیتے ہیں اور جسے حضور کا قرب مل جائے اسے اللہ کا بھی قرب مل جاتا ہے قل اے محبوب آپ فرمائیے انما یوحا میری طرف وہی کی جاتی ہے ان نما الہ واحد تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے فہل ان تم کیا تم جھکنے والے ہو اسلام لانے والے ہو مسلم کے معنی ہے فرما بردار کیا تم فرما برداری کرنے والے ہو فر طول پس اگر وہ منہ پھیر لیں فقل پس آپ فرمائیے آزن علی کم الا میں تمہیں اعلان جنگ دیتا ہوں برابری کی بنیاد پر یعنی جب تم اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہو تو پھر عذاب کے لیے تیار رہو وہ ان ادری اقریب امبعید ماتو آدون اللہ کے بتائے بغیر میں نہیں جانتا جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے کہ دور ہے بعض حضرات اس آیت کا مطلب نہیں سمجھ سکے ان کا حضور کو نہیں پتا تھا کہ قیامت قریب ہے کہ دور ہے ایسا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ دیکھیں پیچھے ہم نے یہ آیت قریب ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ سچا وعدہ قریب ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کو پتا نہ ہو تو قرآن میں جب آ گیا کہ قیامت اب قریب ہے یہ وعدہ قریب ہے تو یہاں مراد ہے کہ یہ جو مجھے پتا چلا ہے اللہ کے بتانے سے پتا چلا اللہ کے بتائے بغیر میں نہیں جانتا کہ یہ وعدہ قریب ہے کہ دور ہے اللہ نے بتایا ہمارا یقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شمار علم کے خزانے جانتے ہیں مگر یہ علم آپ کو اللہ نے عطا فرمایا وہ ان بَعِيدٌ اقریب امین اور میں اللہ کے بتائے بغیر نہیں جانتا کہ جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے کہ دور ہے ان نہ مین من بے شک اللہ تعالی ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو بلند آواز سے کہی جائیں وہ یا علام ماں تک اور ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو وہ ان ادری لا اللہ فتنت اور بے شک میں اللہ کے بتانے سے جانتا ہوں کہ تمہارے لیے فتنہ قریب ہے وہ متاون علاقین اور تھوڑے وقت کا فائدہ اٹھانا ہے کالا فرمایا رب حکم بل اے میرے رب تو حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے وہ ربنر رحمان المستان علاما ما صفون اور ہمارا رب رحمان ہے اس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان تمام کاموں پر جو تم کرتے ہو ہم رب العالمین کی مدد حاصل کرتے ہیں ان کافروں کے خلاف کہ جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت کے صدقے میں مسلمانوں کی مدد فرمائے سورہ انبیاء مکمل ہوئی